سونا وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا ہے انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے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 مگر یہ ہمارا اپنا قصور تھا کہ ہم نے ان کی بات نہ مانی اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے یعنی بے خبر اور ناواقف نہ تھے بلکہ کافر تھے وہ خود تسلیم کریں گے کہ حق ہم تک پہنچا تھا مگر ہم نے خود اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا ذلك ألم یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے نواقف ہوں یعنی اللہ اپنے بندوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ اس کے مقابلے میں یہ احتجاج کر سکیں کہ آپ نے ہمیں حقیقت سے تو آگاہ کیا نہیں اور نہ ہم کو صحیح راستہ بتانے کا انتظام فرمایا مگر جب نا کی بنا پر ہم غلط راہ پر چل پڑے تو اب آپ ہمیں پکڑتے ہیں اسی حجت کو قطع کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور کتابیں نادل کی تاکہ جن و انس کو صاف صاف خبردار کر دیا جائے اب اگر لوگ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور اللہ ان کو سزا دیتا ہے تو اس کا الزام خود ان پر ہے نہ کہ اللہ پر وَلِكُلٍ درجات ممّا عملو وما ربك بغافل عمّا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 یعنی اس کی کوئی غرض تم سے اٹکی ہوئی نہیں ہے اس کا کوئی مفاد تم سے وابستہ نہیں ہے کہ تمہاری نافرمانی سے اس کا کچھ بگڑ جاتا ہو یا تمہاری فرما برداری سے اس کو کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہو تم سب مل کر سخت نافرمان بن جاؤ تو اس کی بادشاہی میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے اور سب کے سب مل کر اس کے متیع فرمان اور عبادت گزار بن جاؤ تو اس کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے وہ نہ تمہاری سلامیوں کا محتاج ہے اور نہ تمہاری نظر کا اپنے بے شمار خزانے تم پر لٹا رہا ہے بغیر اس کے کہ ان کے بدنے میں اپنے لیے تم سے کچھ چاہے مہربانی اس کا شیوا ہے یہاں موقع و محل کے لحاظ سے اس فقرے کے دو مفہوم ہیں ایک یہ کہ تمہارا رب تم کو راہ راست پر چلنے کی جو تلقین کرتا ہے اور حقیقت نفس العمری کے خلاف طرز اختیار کرنے سے جو منع کرتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہاری راست روی سے اس کا کوئی فائدہ اور غلط روی سے اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے بلکہ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ راست روی میں تمہارا اپنا فائدہ اور غلط روی میں تمہارا اپنا نقصان ہے لہذا یہ سراسر اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں اس صحیح طرز عمل کی تعلیم دیتا ہے جس سے تم بلند مدارج تک ترقی کرنے کے قابل بن سکتے ہو اور اس غلط طرز عمل سے روکتا ہے جس کی بدولت تم پست براتب کی طرف تنزل کرتے ہو دوسری یہ کہ تمہارا رب سخت گیر نہیں ہے تم کو سزا دینے میں اسے کوئی لطف نہیں آتا ہے وہ تمہیں پکڑنے اور مارنے پر تلا ہوا نہیں ہے کہ ذرا تم سے قصور سرزد ہو اور وہ تمہاری خبر لے ڈالے در حقیقت وہ اپنی تمام مخلوقات پر نہایت مہربان ہے غائب درجے گرہ و کرم کے ساتھ خدائی کر رہا ہے اور یہی اس کا معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے اسی لیے وہ تمہارے قصور پر قصور معاف کرتا چلا جاتا ہے تم نافرمانیاں کرتے ہو گناہ کرتے ہو جرائم کا ارتقاب کرتے ہو اس کے رست سے پل کر بھی اس کے احکام سے منہ موڑتے ہو مگر وہ حلم اور اف ہی سے کام لیے جاتا ہے اور تمہیں سنبھلنے اور سمجھنے اور اپنی اصلاح کر لینے کے لیے محلت پر مہلت دیے جاتا ہے ورنہ اگر وہ ستگیر ہوتا تو اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ تمہیں دنیا سے رخصت کر دیتا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اٹھا کھڑا کرتا یا سارے انسانوں کو ختم کر کے کوئی اور مخلوق پیدا کر دیتا انما تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم خدا کو آجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے یعنی قیامت جس کے بعد تمام اگلے پچھلے انسان اثرن و زندہ کیے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے آخری فیصلے کے لیے پیش ہوں گے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 ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں یعنی اگر میرے سمجھانے سے تم نہیں سمجھتے اور اپنی غلط روی سے بات نہیں آتے تو جس راہ پر تم چل رہے ہو چلے جاؤ اور مجھے اپنی راہ چلنے کے لیے چھوڑ دو انجام کار جو کچھ ہوگا وہ تمہارے سامنے بھی آ جائے گا اور میرے سامنے بھی وجہ صیب سپالو ہے درج میدرک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 اوپر کا سلسلہ تقریر اس بات پر تمام ہوا تھا کہ اگر یہ لوگ نصیحت قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور اپنی جاہلیت پر اصرار ہی کیے جاتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ اچھا تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کروں گا قیامت ایک دن ضرور آنی ہے اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس روش کا کیا انجام ہوتا ہے بہرحال یہ خوب سمجھ لو کہ وہاں ظالموں کو فلاح نصیب نہ ہوگی اس کے بعد اب اس جاہلیت کی کچھ تشریح کی جاتی ہے جس پر وہ لوگ اصرار کر رہے تھے اور جسے چھوڑنے پر کسی طرح آمادہ نہ ہوتے تھے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا وہ ظلم کیا ہے جس پر قائم رہتے ہوئے تم کسی فلاح کی امید نہیں کر سکتے اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے اس بات کے وہ خود قائل تھے کہ زمین اللہ کی ہے اور کھیتیاں وہی اگاتا ہے نیز ان جانوروں کا خالق بھی اللہ ہی ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں خدمت لیتے ہیں لیکن ان کا تصور یہ تھا کہ ان پر اللہ کا یہ فضل ان دیویوں اور دیوتاؤں اور فرشتوں اور جنات اور آسمانی ستاروں اور بزرگان سلف کی ارواہ کے تفیل و برکت سے ہے جو ان پر نظر کرم رکھتے ہیں اس لیے وہ اپنے کھیتوں کی پیداوار اور اپنے جانوروں میں سے دو حصے نکالتے تھے ایک حصہ اللہ کے نام کا اس شکریہ میں کہ اس نے یہ کھیت اور یہ جانوروں نے بخشے اور دوسرا حصہ اپنے قبیلے یا خاندان کے سرپرست معبودوں کی نظر و نیاز کا تاکہ ان کی مہربانیاں ان کے شامل حال رہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کے اسی ظلم پر گرفت فرماتا ہے کہ یہ سب مویشی ہمارے پیدا کیے ہوئے اور ہمارے عطا کردہ ان میں یہ دوسروں کی نظر و نیاز کیسی یہ نمک حرامی نہیں تو کیا ہے کہ تم اپنے محسن کے احسان کو جو اس نے سراسر خود اپنے فضل و کرم سے تم پر کیا ہے دوسروں کے مداخلت اور ان کے تبسط کا نتیجہ قرار دیتے ہو اور شکریہ کے استحکات میں انہیں اس کے ساتھ شریک کرتے ہو پھر اشارتاً دوسری گرفت اس بات پر بھی فرمائی ہے کہ یہ اللہ کا حصہ جو انہوں نے مقرر کیا ہے یہ بھی بزوں میں خود کر لیا ہے اپنے اشارے خود بن بیٹھے آپ ہی جو حصہ چاہتے ہیں اللہ کے لیے مقرر کر لیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں دوسروں کے لیے طے کر دیتے ہیں حالانکہ اپنی بخشش کا اصل مالک و مختار خود اللہ ہے اور یہ بات اسی کی شریعت کے مطابق طے ہونی چاہیے کہ اس بخشش میں سے کتنا حصہ اس کے شکریہ کے لیے نکالا جائے اور باقی میں کون کون حقدار ہیں بس در حقیقت اس خود مختارانہ طریقے سے جو حصہ یہ لوگ اپنے ذو میں باطل میں خدا کے لیے نکالتے ہیں اور فقراء و مساکین وغیرہ پر خیرات کرتے ہیں وہ بھی کوئی نیکی نہیں ہے خدا کے ہاں اس کے مقبول ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے یہ لطیف طنز ہے ان کی اس حرکت پر کہ وہ خدا کے نام سے جو حصہ نکالتے تھے اس میں بھی طرح طرح کی چال بازیاں کر کے کمی کرتے رہتے تھے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 اگر اس میں سے پانی اس حصے کی طرف پھوٹ بیتا جو خدا کی نظر کے لیے مختص ہوتا تھا تو اس کی ساری پیداوار شریکوں کے حصے میں داخل کر دی جاتی تھی لیکن اگر اس کے برق صورت پیش آتی تو خدا کے حصے میں کوئی اضافہ نہ کیا جاتا اگر کبھی خشک کی وجہ سے نظر و نیاز کا غلہ خود استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی تو خدا کا حصہ کھا لیتے تھے مگر شریکوں کے حصے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی بلا نادل نہ ہو جائے اگر کسی وجہ سے شریکوں کے حصے میں کچھ کمی آ جاتی تو وہ خدا کے حصے سے پوری کی جاتی تھی لیکن خدا کے حصے میں کمی ہوتی تو شریکوں کے حصے میں سے ایک حبہ بھی اس میں نہ ڈالا جاتا اس طرز عمل پر کوئی نکتہ چینی کرتا تو جواب میں طرح طرح کے دل فریب توجہ کی جاتی تھیں مثلا کہتے تھے کہ خدا تو غنی ہے اس کے حصے میں سے کچھ کم بھی ہو جائے تو اسے کیا پرواہ ہو سکتی ہے رہے یہ شریک تو یہ بندے ہیں خدا کی طرح غنی نہیں ہے اس لیے ذرا سی کمی بیشی پر بھی ان کے ہاں گرفت ہو جاتی ہے ان توہمات کی اصل جڑ کیا تھی اس کو سمجھنے کے لیے یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ جوہلائے عرب اپنے مال میں سے جو حصہ خدا کے لیے نکالتے تھے وہ فقیروں مسکینوں مسافروں اور یتیموں وغیرہ کی مد میں صرف کیا جاتا تھا اور جو حصہ شریکوں کی نظر و نیاز کے لیے نکالتے تھے وہ یا تو براہ راست مذہبی طبقوں کے پیٹ میں جاتا تھا یا آستانوں پر چڑھاوے کی صورت میں پیش کیا جاتا اور اس طرح بالواسطہ مجاوروں اور پجاریوں تک پہنچ جاتا تھا اس لیے ان خودغرض غرض پیشواؤں نے صدیوں کے مسلسل تلقین سے ان جاہلوں کے دل میں یہ بات بٹھائی تھی کہ خدا کے حصے میں کمی ہو جائے تو کچھ مذائقہ نہیں مگر خدا کے پیاروں کے حصے میں کمی نہ ہونی چاہیے بلکہ حت الامکان کچھ بیشی ہی ہوتی رہے تو بہتر وَكَذَلِكَ زَييَنَ لِكَثٍِ مِنَ المُشْرِكينَ قَطْ أَلادِهِم شُرَكَ أُهُم لُرْدُهُم لعُرْدُهُم وَلَلْلبِسُ عَلَيهِم دينَِهُم وَلَْ شَ أَلهَّهُ مَا فَعَلُوه فَذَرْهُم وَمَا افتَرُون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 یہاں شریکوں کا لفظ ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے جو اوپر کے معنی سے مختلف ہے اوپر کی آیت میں جنہیں شریک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا تھا وہ ان کے معبود تھے جن کی برکت یا سفارش یا تبسط کو یہ لوگ نعمت کے حصول میں مددگار سمجھتے تھے اور شکر نعمت کے استحقاق میں انہیں خدا کے ساتھ حصہ دار بناتے تھے بخلاف اس کے اس آیت میں شریک سے مراد وہ انسان اور شیطان ہیں جنہوں نے قتل اولاد کو ان لوگوں کی نگاہ میں ایک جائز اور پسندیدہ فعل بنا دیا تھا انہیں شریک کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے جس طرح پرستش کا مستحق تنہا اللہ تعالی ہے اسی طرح بندوں کے لیے قانون بنانے اور جائز و ناجائز کی حد مقرر کرنے کا اقدار بھی صرف اللہ ہے لہذا جس طرح کسی دوسرے کے آگے پرستش کے افعال میں سے کوئی فیل کرنا اسے خدا کا شریک بنانے کا ہم مانی ہے اسی طرح کسی کے خود ساختہ قانون کو برحق سمجھتے ہوئے اس کی پابندی کرنا اور اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کو واجب الطاعت ماننا بھی خدائی میں اللہ کا شریک قرار دینے کا ہم مانی ہے۔ یہ دونوں افعال بہرحال شرک ہے خواہ ان کا مرتکب ان ہستیوں کو زبان سے الہ اور رب کہے یا نہ کہے جن کے آگے وہ نظر و نیاز پیش کرتا ہے یا جن کے مقرر کیے ہوئے قانون کو واجب الطاط مانتا ہے قتل اولاد کی تین صورتیں اہل عرب میں رائج تھیں اور قرآن میں ان تینوں کی طرف اشارہ کیا گیا ایک لڑکیوں کا قتل اس خیال سے کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے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 اس سے مراد اخلاقی ہلاکت بھی ہے کہ جو انسان سنگدلی اور شخابت کی سطح کو پہنچ جائے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے لگے اس میں جوہر انسانیت تو درکنار جوہر حیوانیت تک باقی نہیں رہتا اور نوعی و قومی ہلاکت بھی کہ قتل اولاد کا لازمی نتیجہ نسلوں کا گھٹنا اور آبادی کا کم ہونا ہے جس سے نوئے انسانی کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور وہ قوم بھی تباہی کے گڑھے میں گرتی ہے جو اپنے حامیوں اور اپنے تمدن کے کارکنوں اور اپنی میراث کے وارثوں کو پیدا نہیں ہونے دیتی یا پیدا ہوتے ہی خود اپنے ہاتھوں انہیں ختم کر ڈالتی ہے اور اس سے مراد انجانی ہلاکت بھی ہے کہ جو شخص معصوم بچوں پر یہ ظلم کرتا ہے اور جو اپنی انسانیت کو بلکہ اپنی حیوانی فطرت تک کو یوں الٹی چھری سے ذبح کرتا ہے اور جو نو انسانی کے ساتھ اور خود اپنی قوم کے ساتھ یہ دشمنی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے شدید عذاب کا مستحق بناتا ہے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دی زمانہ جاہلیت کے ارب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کا پیرو کہتے اور سمجھتے تھے اور اتباع کر رہے ہیں وہ خدا کا پسندیدہ مذہب ہی ہے لیکن جو دین ان لوگوں نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے سیکھا تھا اس کے اندر بعد کی صدیوں میں مذہبی پیشوا قبائل کے سردار خاندانوں کے بڑے بوڑھے اور مختلف لوگ طرح طرح کے عقائد اور اعمال اور رسوم کا اضافہ کرتے چلے گئے جنہیں آنے والی نسلوں نے اصل مذہب کا جز سمجھا اور عقیدت بندی کے ساتھ ان کی پیروی کی چونکہ روایات میں یا تاریخ میں یا کسی کتاب میں ایسا کوئی ریکارڈ محفوظ نہ تھا جس سے معلوم ہوتا کہ اصل مذہب کیا تھا اور بعد میں کیا چیزیں کس زمانے میں کس نے کس طرح اضافہ کی اس وجہ سے اہل عرب کے لیے ان کا پورا دین مشتبہ ہو کر رہ گیا تھا نہ کسی چیز کے متعلق یقین کے ساتھ یہی کہہ سکتے تھے کہ یہ اس اصل دین کا جز ہے جو خدا کی طرف سے آیا تھا اور نہ یہی جانتے تھے کہ یہ بدات اور غلط رسوم ہیں جو بعد میں لوگوں نے بڑھا دی اسی صورتحال کی ترجمانی اس فقرے میں کی گئی لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں یعنی اگر اللہ چاہتا کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کر سکتے تھے لیکن چونکہ اللہ کی مشیت یہی تھی کہ جو شخص جس راہ پر جانا چاہتا ہے اسے جانے کا موقع دیا جائے اسی لیے یہ سب کچھ ہوا بس اگر یہ لوگ تمہارے سمجھانے سے نہیں مانتے اور ان افطرا پردادیوں ہی پر انہیں اصرار ہے تو جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں کرنے دو ان کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ فِجْرٌ لَّا يُطْعَمُهَا إِلَّا مَن شَاءَ بِذَنِكُم لَّا يُطْعَمُهَا إِلَّا مَن شَاءَ زعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءا عليه سازجيهم بما كانوا يفترون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 حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ بعض جانوروں کے متعلق یا بعض کھیتیوں کی پیداوار کے متعلق منت مان لیتے تھے کہ یہ فلاں آستانے یا فلاں حضرت کی نیاز کے لیے مخصوص ہیں اس نیاز کو ہر ایک نہ کھا سکتا تھا بلکہ اس کے لیے ان کے ہاں ایک مفصل ضابطہ تھا جس کی روح سے مختلف نیازوں کو مختلف قسم کے مخصوص لوگ ہی کھا سکتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل کو نہ صرف مشرقانہ افعال میں شمار کرتا ہے بلکہ اس پہلو پر بھی تنبیہ فرماتا ہے کہ یہ ضابطہ ان کا خود ساختہ ہے یعنی جس خدا کے رسک میں سے وہ یہ منتیں مانتے اور نیازیں کرتے ہیں اس نے نہ ان منتوں اور نیازوں کا حکم دیا ہے اور نہ ان کے کھانے کے متعلق یہ پابندیاں عائد کی ہیں یہ سب کچھ ان خودسر اور باغی بندوں نے اپنے اختیارات سے خود ہی تصنیف کر لیا ہے اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب کے ہاں بعض مخصوص بنتوں اور نظروں کے جانور ایسے ہوتے تھے جن پر خدا کا نام لینا جائز نہ سمجھا جاتا تھا. ان پر سوار ہو کر حج کرنا ممنوع تھا کیونکہ حج کے لئے لبیک لبیک کہنا پڑتا تھا اسی طرح ان کا دودھ دوہتے وقت یا ان پر سوار ہونے کی حالت میں یا ان کو ذوا کرتے ہوئے یا ان کو کھانے کے وقت اہتمام کیا جاتا تھا کہ خدا کا نام زبان پر نہ آئے اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا ہے یعنی یہ قاعدے خدا کے مقرر کیے ہوئے نہیں ہیں، مگر وہ ان کی پابندی یہی سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں کہ انہیں خدا نے مقرر کیا ہے اور ایسا سمجھنے کے لیے ان کے پاس خدا کے کسی حکم کی سند نہیں ہے بلکہ صرف یہ سند ہے کہ باپ دادا سے یوں ہی ہوتا چلا آ رہا ہے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 لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں اہل عرب کے ہاں نظروں اور منتوں کے جانوروں کے متعلق جو خود ساختہ شریعت بنی ہوئی تھی اس کی ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ ان جانوروں کے پیڑ سے جو بچہ پیدا ہو اس کا گوشت صرف مرد کھا سکتے ہیں عورتوں کے لیے ان کا کھانا جائز نہیں لیکن اگر وہ بچہ مردہ ہو یا مر جائے تو اس کا گوشت کھانے میں مرد و عورت سب شریک ہو سکتے ہیں کد خصی رہے دین کٹلو لہر مو رمو میرم اللہ ومو میر رج کہومفتی رو کلو مو مدین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 لیکن حقیقت بہرحال حقیقت ہے ان کے ایجاد کیے ہوئے غلط طریقے صرف اس لیے صحیح اور مقدس نہیں ہو سکتے کہ وہ تمہارے اسلاف اور بزرگ تھے جن ظالموں نے قتل اولاد جیسے وحشیانہ فیل کو رسم بنایا ہو جنہوں نے خدا کے دیے ہوئے رزق کو خامخا خدا کے بندوں پر حرام کیا ہو جنہوں نے دین میں اپنی طرف سے نئی نئی باتیں شامل کر کے خدا کی طرف منصوب کیوں ہوں وہ آخر فلایاب اور راست رو کیسے ہو سکتے ہیں چاہے وہ تمہارے اسلاف اور بزرگ ہی کیوں نہ ہو بہرحال تھے وہ گمراہ اور اپنی اس گمراہی کا برا انجام بھی وہ دیکھ کر رہیں گے